الحمد اللہ وبرکا السلام اللہ عماد معرفت نبی کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی دس سال نبی علیہ السلاۃسام کے گزر گئے رسالت و نبوت کے اور کیا کیا ہوا اختصاران آپ نے سن لیا نبوت ملنے کی رسالت ملنے کے دس سال پورے ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی ہے معراج اور اشارہ کرائی ہے. نبی رہیس رافسام کی زندگی کے اور رسالت و نبوت کی جو عمر آپ کی ہے جو پیریڈ اور وقت ہے اس کا یہ بڑے بڑا عجیب حیرت واقعہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا دیا اللہ رب العالمین نے معراج اور اشرا آپ کو کرائی دو لفظ ہیں عشرہ اور معراج یہ دونوں دو چیزیں ہیں لیکن چونکہ دونوں ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہوئی ہیں اس لیے اہل علم نے اور کتاب و سنت میں دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے اہل علم نے اسی کو برقرار رکھا اسرا اور معراج نبی علیہ سلاۃسلام کو اللہ تعالی نے دو سفر کرایا ایک ہے اسرا اور دوسرا سفر ہے معراج مکے سے مکہ سے مسجد اقسا تک ملک شام مسجد اقسا تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات میں سفر کرایا اور براخ کے ذریعے براک ایک جانور جو گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا درمیان کا ایک سواری ہے تھی اسی پر سوار کر کے اللہ تعالی نے مکے سے شام تک آپ کو سفر کرایا پہنچایا اس کو کہا جاتا ہے عیشورا اسورا یسری کے معنی آتے ہیں رات کو سیر کرنا چلنا چونکہ یہ سفر رات کو ہوا تھا اس لیے اس کو کہا جاتا ہے عیشورا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ایک سورت ہی نادل کی جس کا نام ہے عیشورا سورت النحل اور سورت القحر کے درمیان کی جو سورت ہے سور عیشورا اللہ رب العالمین نے اس کی پہلی آیت میں سورے اس سفر کا تذکرہ کیا سبحان الذي اسرا ب عبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارقنا حوله اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ بڑی بابرکت ہے جس نے اپ کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقسا کی سفر کرائی رات کے وقت تو یہ سفر جو ہوا ہے براق کے ذریعے زمینی سفر مکے سے مسجد حرام سے مسجد اقساء تک اس کو شریعت کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے اس سورا پھر مسجد اقسا سے آسمانوں کے سفر اللہ تعالیٰ کے پاس تک جو سفر ہوا وہاں براق نہیں تھا وہاں سیڑھی لائی گئی سیڑھی لی سیڑھی کا نام ہے معراج اور سیڑھی بھی عام سیڑھی نہیں تھی سیڑھی بھی آ جاتا ہے سونے کی چاندی کی اللہ رب العالمین نے اس سیڑھی کے ذریعے اتنی اسپیڈ آپ کو دیا جبرائیل امین کے ذریعے چڑھتے گئے یہاں تک کہ پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پانچ سارے آسمانوں کے سیر کرتے ہوئے رب کے پاس پہنچ گئے اور وہاں رب سے گفتگو تو چونکہ سیڑھی سے آپ چڑھے تھے سیڑھی کا ایک نام میراج ہے تو وہ سفر آسمانی سفر جو مسجد اقسا سے اللہ تعالیٰ تک ہوا ہے اوپر کی طرح اس کو کہا جاتا ہے میراجرا اور میراج یہ دو لفظ ہیں اسرا اور میراج ایک ہی وقت میں ہوا اسرا اور میراج کیوں کرائی گئی اس کا مین مقصد کیا تھا رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کی ایک اس کا ایک عظیم ترین مقصد بیان کیا کہ ہر نبی کو جھر جلیل قدر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں علامتیں اور بڑی بڑی اپنی عجائبات قدرتیں دکھائی تھیں وکرہ علی کہ نوری ابراہیم ملکوت سماوات ابراہیم کو ملکوت سماوات ورد اللہ تعالیٰ نے دکھایا تو ہمارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت عظیم ترین کارنامے قدرتیں نشانیاں عجائبات دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو میراج فرمایا لیکن یہ من آ فرماتے ہیں میں نے اپنے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے معراج کرائی اسرا اور معراج کرائی مقصد کیا تھا تاکہ آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں اور قدرتیں اور دکھا دے آپ کو یہ مقصد تھا اللہ رب العالمین نے صورت نجم کے اندر بھی معاج کا تذکرہ کیا تو یہ تمام مسلمات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی معراج کرائی نبوت کے دس سال پورے ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو میراج کرائی اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو آپ سوئے ہوئے تھے اپنے گھر میں فرشتے کو بھیجا رات کے وقت سارا مکہ سوجا ہوا تھا چھت توڑ کر کے جبرائیل عیل آپ کو لیے حرم لائے آپ کا سینہ چاک کیا سونے کی تشت تھی اس میں چھوری تھی آپ زمزم سے آپ کا دل دلا اور ایک حصہ کاٹ کر کے پھینک دیا اور کہا جبرایل امی، جبرایل امی نے کہا یہی دل کے پاس وہ حصہ ہے لٹکا ہوا جس سے شیطان لوگوں کو وسوسہ دلاتا ہے اور طرح طرح کے غلط خیالات میں مبتلا کرتا ہے اس کو نکال دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امیر نے آپ کے سینے کو جوڑ دیا کوئی نشانات نہیں پھر براک لایا گیا براک آیا براک آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا اور جبرائیل امیر نے کہا یا محمد ارکم محمد اس پر سوار ہو جائیے جب آپ بیٹھنا چاہیں تو براک طرح حرکت کرنے لگا جب لمی نے ڈانٹا خبردار آج تک تیری پشت پر ان سے زیادہ مقدس ہستی کوئی نہیں بیٹھی تھی سکون کے ساتھ کھڑا ہوا آپ سوار ہوئے جب مکے سے آپ کو لے کر کے چلا وہ براک شام کی طرف تو ایک قدم اٹھاتا اگلا قدم اتنی دور رکھتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہے دنیا میں اتنی اس اسپیڈ والی کوئی سواری آج تک ہوئی نہیں اس طرح سے مسجد اکسا گئے راستے میں بڑے بڑے عجائبات آپ کو دکھلایا عجائبات کو اللہ کے نبی حساب سے دیکھا مچے دے گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو بھیجا آپ نے وہاں سب کی امامت کروائی امامت کروائی مسجد اقساں میں جو انبیاء کی امامت کروا کر کے فارغ ہوئے سب سے ملاقات ہو گئی پھر میراج کا سفر شروع ہوا جبرائیل امین نکلے آپ کو لے کے آفس سیڑھی جس کو میراج کہا جاتا ہے اس سے جبرائیل میں آپ کو آسمان پر لے کے گئے رب العالمین کے بالکل قریب گئے نبی علیہ السلام فرماتے ہم اللہ کے اتنے قریب پہنچے کہ فردے کے آر سے اللہ تعالی سے ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ کے حکم سے فرشتے جو لکھتے تھے تو ان کے لکھنے کی قلم کی آواز تک میں نے سن لیا اللہ رب العالمین نے اسی سفر میں آپ کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی بڑے عجائبات جنت اور جہنم کے اندر آپ نے دیکھا پھر اللہ تعالی نے آپ کو واپس کیا اور پچاس وقت کی نماز اللہ تعالی نے آپ کی امت پر فرض کرا دیا فرمایا یہ پچاس وقت کی نماز ہے اس کو لیں اور لے جائیں آپ اپنی امت کو پہنچائیں اور ایک چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت پچاس وقت کی نماز فرض گئے نبی علیہ سلاۃ اسلام بڑے خوش ہوئے اور پچاس وقت کی نماز کا فریدہ اللہ کا تحفہ شب میں اور اشرا کا یہ تحفہ لے کر کے آپ آ رہے تھے اللہ رب العالمین نے جب بھیجا آپ واپس ہوئے تو حضرت موسا علیہ السلام سے آسمان پر ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلاف سامنے آپ سے پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کچھ دیا اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے رب نے ہم کو پچاس وقت کی نماز دی ہے آپ بہت خوش تھے لیکن موسا علیہ السلاۃ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد یہ بہت بھاری پڑے گی آپ کی امت پر آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور رب کو رب کے پاس جا کر کے آپ کہیں کہ یہ بہت بھاری پڑے گی امت عمل نہیں کر سکے گی مشقت میں پڑے گی آپ اللہ تعالیٰ کم کر دیں اللہ تعالی نے پانچ وقت کی نماز آپ پر فرض کی پینتالیس وقت کی نماز باقی رکھی اور پانچ وقت کی نماز معاف کر دی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اب پینتالیس وقت کی نماز لے کے واپس آ رہے تھے جی موسا رحی اللہ سے پھر ملاقات ہوئی پوچھا موسا رحی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اے محسوس کیا کیا آنے پونے اللہ نے پانچ وقت کی نماز معاف کر دی موسا کریم اللہ نے کہا اپنے رب کے پاس جائیے اور کم کرائیے مجھے تجربہ ہے آپ کی امت اس کی پابندی نہیں کر سکے گی امت بہت پریشانی میں ہوگی کم کرائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے پھر شفاعت کی پانچ وقت کی نماز اور معاف کر دی گئی اب چالیس وقت کی نماز لے کر کے رسول اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے موسا کریم اللہ سے ملاقات ہوئی موسا کریم اللہ نے پھر پوچھا آپ نے فرمایا اللہ نے دس وقت کی نماز معاف کر دی مسا کلیم اللہ نے پھر مشورہ دیا نہیں آپ واپس جائے گی یہ پینتالیس وقت کی نماز چالیس وقت کی نماز یہ بھی بہت بھاری پڑے گی اپنے امت پر رحم کریں اور رب کے پاس پھر جائیں شفایت کرنے کے لیے نبی رہے اللہ تعالیٰ سے پھر شفات کی پانچ وقت کی اور معاف کر دیا واپس آ رہے تھے پینتیس نماز رہے کر کے پھر حضرت موسا نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے اس طرح سے موسا علیہ الحسام رسول سلم کو بار بار رب کی پاس واپس بھیجتے رہے اور اللہ رسل برابر شفاعت کر کے نماز گھٹاتے رہے یہاں تک کہ اللہ معاف کرتے کرتے پانچ نماز معاف کرتے کرتے پانچ ایک مرتبہ دوسری مرتبہ پانچ اس طرح سے اللہ نے پینتالیس وقت کی نماز معاف کر دی صرف پانچ وقت کی نماز باقی رکھے ابھی پانچ وقت کی نماز لے کر کے موسالہ علیہ السلام جب آ رہے تھے اور رسول علیہ سسلم جب آ رہے تھے تو موسا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسا کلی اللہ نے پھر پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے رب نے پینتالیس وقت کی نماز معاف کر کے تھی پانچ وقت باقی رکھی ہے مسا کلیم اللہ نے کہا اور جائیں شفات کروائیں اللہ کے رسول نے فرمایا مسا اب اتنا زیادہ رب نے معاف کر دیا ہمیں شرم آتی ہے اس لیے اب میں نہیں جاتا رب نے ویسے ہی فیصلہ سنا دیا کہ اے محسوس وسلم جائیں آپ کی امت پانچ وقت کی پڑھے گی ہن نخم ہن نخم سن. یہ پہنے میں ہم نے پانچ کیا ہے لیکن اجر و ثباب میں ہم نے پچاس ہی رکھا ہے نبی رہسرا شام کے فرمان پر موسا کلی ملا خاموش ہو گئے رسول سلم مہراج کا سفر طے کر کے فجر تک مکہ, تو مکہ مکرمہ پھر دوبارہ واپس آ گئے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی مارخت حاصل کرنے کے توفیق میں سے فرمائے اور نبی جو پیغام لے کر کے آئے خصوصا جو تحفہ شب میراج لے کر کے آئے اللہ تعالی اس تحفے نماز پر ہم تمام لوگوں کو عمل کی توحفیق نصیب فرمائے اقول و قوردہ وہ من اللہ منکم بھی